الحمد لله وكفام والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء أما بعد فعوذ بالله السمي العليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم استثاعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی افتہ قولی آمین یا رب العالمین پاکستان میں دیواروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے بعض بسوں میں سٹیکر بھی لگا ہوا ہوتا ہے بعض تنظیمیں اس کو اشتہار کی شکل میں شائع کرتی ہیں اس کی ہیڈنگ ہوتی ہے اللہ کا فون نمبر اور وہ فون نمبر ہوتا ہے دو چار چار تین چار آگے سلیش تین نیچے دیکھا ہوتا ہے کہ دو آنسو کا ٹوکن ڈالنا نہ بھولئے گا اور یہ کہ پابندی کے ساتھ روزانہ اسے ڈائل کرتے رہیں اور اپنے مسائل حل کرواتے رہیں ہیڈنگ بھی بڑی پرکشش ہے مضمون بھی بڑا دل کو لگنے والا ہے اور فی الواق نماز اللہ اور بندے کے درمیان کی کمیونیکیشن ہے رابطہ ہے اور میں میں المومنین ہے اور المسلی رباح نماز پڑھنے والا اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے موسا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ساتھ رابطہ رکھنا واقع میں سلا تعلی ذکری اور اس کام کے لیے نماز کو قائم رکھنا لیکن بہرحال ایک اشکال اپنی جگہ پر قائم ہے کہ کیا چچینیا والے یہ نمبر نہیں ملا رہے پھر انہیں انگیج کیوں ملتا ہے کشمیر کے جس ایک گھر کے اندر تین عصمتیں لوٹ جاتی ہیں دادی کی بھی اور آگے بہو کی بھی اور آگے پوتی کی بھی انہوں نے وہ نمبر نہیں ملایا ہوگا کیوں کوئی رسپانس نہیں ملا بوسنیا میں کسی نے نہیں ملا جن ماں کے سامنے ان کے بچے زندہ کتوں کے سامنے پھینک دیے جاتے جو مائیں اپنے بچوں کو زہر دے کر مارنے پر مجبور ہو گئی تھی ظلم کو دیکھ کر جہاں مسلمانوں کی ڈیڈ باڈیز کو کھاد کے طور پر استعمال کیا گیا ٹریکٹر چلا کر انہوں نے یہ نمبر ڈائل نہیں کیا انہیں کیوں انگیز ملتا ہے یہ پتا چلتا جی آپ ہولڈ کریں کلنٹن صاحب سے بات ہو رہی ہے ان کی سنی جا رہی جاپان کے وزیر اعظم کی سنی جاتی کیا وجہ کیا فارمولا تو صحیح ہے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ولنداجلی سنت اللہ تبدیلا تم اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے ولاج علیہ سنت اللہ تبدیل اور اللہ کی سنت میں کسی قسم کی کوئی جاورشن بھی نہیں ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح لاگو ہوتی ہے جس طرح ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہے نمازیں تحجد نوافل صدقات یہ ہمارے ذہنی اور قلبی سکون کے لیے بہت ضروری ہیں. نظام چلانے کے لیے ان سے مفر نہیں یہ آئین ہے لیکن آئین کسی ملک پر لاگو ہوتا ہے اللہ کی سنت یہ ہے کہ قوموں کی امامت ان لوگوں کو ملتی ہے جو بہترین وسائل کے حامل ہوتے اور اس کو یوز بھی کرتے ہیں مانا کہ آج ہماری نہیں سنی جاتی ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں لیکن جس زمانے میں ہم نے دنیا کو اپنے آگے لگایا ہوا تھا اس زمانے میں ہم اتنے نیک بھی کوئی نہیں تھے آج چار سدیاں گزرنے کے بعد اور پھر مغلوں کے اندر ہم کوشش بھی کر لیں تو اتنے فاجر فاسق نہیں ہو سکتے جتنے وہ تھے پھر بھی دنیا کو آگے لگایا ہوا تھا کیوں ان کی کیوں سنی جا رہی تھی کوئی خاص کوڈ تھا ان کے پاس کہ ان کی تو سنی جا رہی ہے ایک خلیفہ اپنی لونڈی کو حالت جنابت میں اپنا امامہ پہنا کر بھیج دیتا ہے امامت کروانے کے لیے اور روس اس کو خراج دے رہا ہے کیا بات کون سی گدڑ سنگھی تھی ان کے پاس تو اللہ کی سنت یہ ہے اور قرآن کھول کھول کے بیان کر. کہ آزم علیہ السلام کو دو چیزیں دی گئی تھیں ایک اس زمین پر خلافت کرنے کے لیے اس کو کیپچر کرنے کے لیے اس پہ قبضہ کرنے کے لیے اس کو قابو میں لانے کے لیے وہ علم السمات تھا نالج آف فیزیکل باڈیز ٹیکنالوجی لیکن یہ زمین چلانے کے لیے وہ علم الاسما کافی نہیں تھا اس کے لیے علم الہدا دیا گیا تھا یہ دو نالج تھے علم و علمان علم دو علموں کا ایک مجموعہ ہے علم الادیان و علم الابدان ہم پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ جن قوموں نے نبی کی موجودگی میں اسباب کو استعمال نہیں کیا اللہ تعالی نے نبی کی موجودگی کا بینیفٹ ان کو نہیں دیا ہے حضرت موسا علیہ السلام کی قوم کے لیے بیت المقدس لکھ دیا گیا تھا قادر دیا تمہارے جا کے قبضہ لے لو ان کا فضحب انت آب اور ابو کا فکا تلا ان ہا آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو شہر خالی کراؤ ہم یہاں بیٹھے ہوئے شہر خالی کرو گا تو آ جائیں گے گھمایا نہیں تمہیں پانی مل سکتا ہے کھانا مل سکتا ہے ملک لڑے بغیر نہیں مل سکتا چاہے تمہارے اندر موسا کیوں موجود نہ ہو ہارون کیوں موجود نہ ہو جب انہوں نے انکار کیا فرمایا چالیس سال کے لیے اللہ نے وہ رجسٹری کینسل کر کرو ایک جگہ فرمایا ہم نے لوہا اتارا ہے وہ انجل ادیب سید باسم شدید اس کی کاٹ بڑی سخت اسے ٹھیک ٹھاک جنگ لڑی جا سکتی ونزن الحدید سی ہے شدید وامناس علنا لوگوں کے لیے نفع بھی ہے ڈھیر ساری چیزیں بنتی ہیں لے یا مل میں انسور بلغ تاکہ اللہ جانے کے اس لوہے کے ساتھ کون نصرت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی؟ تو ظاہرہ کہ لوہے سے مسلح تو نہیں نا بنتا تصویح بھی نہیں بنتی توپی بھی نہیں بنتی ہماری لوہے سے مراد تلوار ہے نیزہ ہے تیر ہے اسے یوز کرو اور فتح پاؤ مدد کرو اللہ رسول ان تنسر اللہ انسرکم تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اگر یہ مدد لینے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو زرے پہن کر آنا پڑا میں دانے میں تو تمہیں گھر بیٹھے نہیں ملے گا اسباب کیوں کی استعمال کیے حضور آ فرما دیتے واللہ والا کل شہین حفیظ اللہ میری حفاظت کرے گا کوئی تلوار میرے اوپر اثر نہیں کرے گی خود بھی پہنا دو دریں پہنی اس لیے کہ اسباب استعمال کرو یہ بھی اللہ کی مخلوق جبرائیل بھی اللہ کی مخلوق ہے باقی فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں اسی طرح اسباب بھی اللہ کی مخلوق ہیں ان کو اپنی مدد میں استعمال کرو اللہ نے پیدا کیا جیسے کسی آدمی کے سامنے کھانا اور پانی رکھ دیا جائے اور وہ بھوکا مر جائے صرف اس انتظار میں کہ جبرائیل آ کے مجھے کھلائے گا تمہارے سامنے اسباب موجود ہے ہاتھ بھی اللہ نے دیے ہوئے دانت بھی ہیں اٹھاؤ چباؤ کہاؤ حضور نے دو زیرے پہنی کیا توکل نہیں اسباب کو استعمال کرو توکل اللہ پر کرو اسباب پر توکل نہیں کرو ایک تھا آئے دور سے آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ فرمایا اللہ, رسول اللہ کے تو چھوڑ دیا آپ نے فرمایا عقل وکل پہلے اس کو باندھ پھر توکل کر یہ جو کالا ہوتا ہے اس کو اگال کہتے ہیں اگال کا مطلب ہے باندھنے والا عقل انسان کے تمام جوڑوں کو باندھے ہوئے عقل ڈسٹرب ہو جائے انسان بکھر کے رہ جاتا فرمایا اے عقل پہلے اس کو بندو فتوکل پھر توکل کرو اسی طریقے سے جاسوسی کا نیٹ ورک سب سے بہترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہوا وادی نخلا آپ پائپ سے نیچے اترے تو وادی نخلا آتی ہے حضور مدینے میں ہیں اور حضور کا جاسوس وادی نخلا میں بیٹھا ہوا پورا نیٹ ورک میدان جنگ ہے بہترین اونٹنیاں اور بہترین سوار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بیٹھے ہوں اس پر متعین ہے کہ وہ فوراً جنگ کی خبریں پہنچائے وہاں پر یہ نہیں فرمایا مجھے آ کے جبرائل بتا دے گا پورا نظام قائم کیا خندق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھو دی اربوں کے لیے یہ بالکل نئی چیز تھی کبھی ان کے یہاں یہ استعمال نہیں ہوئی اور جب وہ دس ہزار کا لشکر مدینے کو تاراج کرنے آیا تو اپنے سامنے وہ خندق دیکھ کے سکتے میں رہ گیا سرپرائز. کیا؟ یہ تھا سرپرائز ویپن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اللہ پر توکل نہیں مسلمانوں نے جب بھی جنگ جیتی ہے, بہترین اسٹریٹجی اختیار کی ہے بہترین جنگی حکمت عملی استعمال کی ہے بہترین ہتھیار استعمال کیے ہیں بہترین بحری بیڑا مسلمانوں کا اس وقت کے جو مروجہ ہتھیار تھے ان میں مسلمان آگے تھے تب جا کے دنیا آگے لگی ہے دنیا پہ قبضہ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی پر آپ کا عبور بہت ضروری رضو خندق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن جب وہ ہوا چل رہی تھی سخت سردی صحابہ فاقے سے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے نفل پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو جائے اور ان کے لشکر سے خبر لے کر آئے کہ وہاں اس آندھی اور طوفان کی وجہ سے کیا مشورے ہو رہے ہیں ان کا مورال کس قسم کے ہے اور وہ کیا سوچ رہے ہیں کون ہے جو جائے گا اور جنت میں میرے ساتھ جگہ پائے گا فرمایا کوئی بھی نہیں ہلا ہے سردی کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے ٹانگیں جڑی گھٹنے جو ہے کے ساتھ لگے ہوئے. یہ بات کیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل کی نیت کر لی ان کو سوچنے کا موقع دیا سلام پھیرا پھر آپ نے دوبارہ یہ بات دوہرائی پھر بھی کوئی نہیں حضور نے نیت کر لی نفل سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا حزیفہ جاؤ اور خبر لے کے آؤ آپ کیونکہ نام لے دیا تھا لہذا کوئی صورت ہی نہیں تھی انکار کیسے حذیفہ گئے لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول اسمان کی خبریں تو سناتے رہتے ہیں آپ پا خندک پار کی خبر نہیں جبرائیل آپ کو دے سکتا ان معاملات میں جبرائیل مداخلت نہیں کرتا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رزو خندک نے تیر اندازوں کے ایک دستے کو کھڑا کر دیا ایک گاٹی کے اندر فرمایا اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں شکست بھی ہو گئی پرندے ہماری لاشوں کو نوچ رہے تم نے یہ درا نہیں چھوڑنا انہوں نے درا چھوڑ دی جو اسباب اختیار کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے جو سیکیورٹی میئر لیے تھے ان میں جب خلا آ گیا تو اس کا نتیجہ سب نے بھگتا نا اللہ نے نہ کیا حضرت ہمزارہ ضلع تلنگ بھی شہید ہوئے بدن کے ٹکڑے ہو گئے ستر صحابہ شہید ہوئے کیا مطلب ہے اللہ خالد ابن ولید کا رخ بھی پھیر سکتا تھا خالد ابن ولید کے سامنے آنے سے پہلے حضور کو بتایا جا سکتا نبی خالد ادت سے گھوم کے آ رہا ہے آپ اپنے پیر اندازوں کو دوبارہ ذرا الرٹ کر دیں ان معاملات میں اللہ مداخلت نہیں کر اس کی ایک سنت ہے قوموں کے عروج و زوال کی اس کی ایک سنت ہے جب ہم نے ان دونوں چیزوں کو حاصل کیا ہوا تھا یہ کوئی ایکسیڈینٹل فتح نہیں یہ کرکٹ میں ہوتی ملک اس طرح فتح نہیں ہوتا کہ تین برآز مسلمانوں نے ایسے ہی فتح کر لیے بہترین ہتھیار بہترین جنگجوب بہترین ٹریننگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ نبے کی ڈگری پہ تیر پھینکنا ہے اسباب کو استعمال کرنا ہے اس میں برکت میرا رب ڈالے خالی تیر کی انی ہوتی ہے جو لکڑی والی آگے تیر نہیں لگا ہوا ہوتا رزواؤت میں جب وہ کرائسس کا ماحول تھا حضرت سات رضی اللہ تالان ہو ساتھ نبی وقاص رضی اللہ تالان وہ حضور تیر پکڑا رہے تھے آپ نے وہ جو انی تھی صرف لکڑی تھی تیر کی آگے تیر نہیں تھا کہیں گر گیا ہوگا لوز ہوگا تو وہ تھیلے میں رہ گیا ہوگا آپ نے وہ انی پکڑا یار فرمایا مار تجھ پر میرے ماں باپ قربان وہ انی لگی ہے ان کے شاطوار کو اور وہ اس طرح اڑ کر گرا گھوڑے سے جیسے کس نے شہ تیر مار مٹھی حضور نے پھینکی ہے مٹی کی اللہ بغیر مٹھی پھینکے وہ کام نہیں کر سکتے ہینکی حضور نے ان کی آنکھوں میں اللہ نے پہنچا دی پانی نہیں ہوتا فرمایا کہیں سے ڈھونڈو تھوڑا سا ڈھونڈو ایک لوٹا ملا اس کے اندر کچھ پانی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اپنا ہاتھ رکھ دیا جوش کھا کے پانی اس لوٹے سے نکل رہا ہے اونٹوں نے بھی پیا ہے لشکر نے بھی پیا ہے مشکیں بھی بھر لی گئی ہیں لیکن وہ تھوڑا سا پانی ضروری تھا روٹی پک رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن جو ہے اس میں جھانک کے نہ دیکھا جائے اور روٹیوں کے اوپر سے کپڑا نہ ہٹایا جائے پورے لشکر نے کھا یعنی برکت دینا رب کا کام ہے لیکن وسائل کا استعمال تمہیں کرنا جن قوموں نے ٹیکنالوجی پہ قبضہ کیا ہوا دو زمانے کی امام ہیں آپ کے مور دین ففٹی تھری کنٹریز ففٹی نائن کے لگ بھگ بنتے یہ تنظیمیں وغیرہ ملا کے اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ دے دیں آپ ناراض تو نہیں ہوتے مسلمانوں کو میزائلوں کے ذریعے ٹینکوں کے ذریعے ہر وہ ویپن جو استعمال ہو سکتا جنگ عظیم میں پوری جنگ عظیم کے اندر اتنا اسلح استعمال نہیں ہوا جتنا اصلاح گروزنی پہ یا چچینیا پہ وہ نیو ملینیم والی رات کو استعمال کیا گیا کہیں سے کوئی آواز آئی ہے مسلمانوں علمسما یہ بھی ہمارے باپ آدم کی جاگیرہ اور رب کی اثا ہے یہ کوئی شیطان نے پیدا نہیں کیا ہے افغانستان میں ہم نے جنگ جیتیا تو دنیا کا جدید ترین اسلحہ ہمیں ملا تھا تو جیتیا ہم نے شروع ہم نے اللہ توکل کی فران کے گھر میں موسا پالنے والے نے ہمیں دشمنوں کو بھیج دیا مدد کے لیے لیکن ہم نے وہ بہترین ہتھیاروں کے زور پر رشیا کو شکست دی جدید ترین ہتھیار کا سنگر جائے اس نے کمر توڑ کے رکھ دی رشیا ہتھیار ٹوٹا ہے تو جدید اسلحہ استعمال کیا ٹیکنالوجی استعمال ہوئی تو علم الاسماع جدید ترین ٹیکنالوجی اپنے اندر حافظ بھی پیدا کرو محدث بھی پیدا کرو ڈاکٹر بھی پیدا کرو سائنسدان بھی پیدا کرو کیا فرمایا فرمایا وائد الحم مستم دشمنوں کے مقابلے کے لیے جو تم تیاری کر سکتے ہو وہ کرو اب کوئی آدمی سے یہ سمجھ سکتا تھا کہ جسے مرادیا کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھو نوافل میں کثرت کر دو تصبیہات زیادہ کر دو روزانہ دس پارے قرآن کے پڑا کرو اس سے تمہیں رب کا تقرب حاصل ہو جائے گا تم پیچھے بیٹھ جاؤ گے تمہارا رب لڑتا رہے اللہ نے وہ شک دور کر دی فرمایا وہ عید العمد سے من کو میرے ربات الخل مین پاور ربات القیل گھوڑوں کے جند کے جند گھوڑوں کی چھاونیاں کافر تمہاری نمازوں سے نہیں ڈرے گا تر ہے بونا بہی عدو اللہ تم اس کے ذریعے اللہ کے بسلوں کو دائچت زدہ رکھو وہ ٹیکنالوجی سے ڈرتے ان کے مقابلے کی لا بھی تو وہ ایک طرف ہو جائے لہٰذا بڑی ضرورت ہے اس وقت ایک تو اس بات کی کہ ہم کوئی ہدف مقرر کر لیں کہ ہمیں اس قوم کو فیس کرنا ہے اس میں ہمیں پچاس سال لگیں گے سو سال لگیں گے ان سو سالوں میں ہم نے فلاں فلاں فلاں چیز کرنی ہے اس دوران جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمیں برداشت کرنا پڑے گا جب تک کہ ہمیں وہ ٹارگٹ حاصل نہیں ہو جاتے جو ہم نے خود سے طے کی جاپان کو مٹا دیا تھا امریکہ نے انہوں نے ایک ہدف مقرر کیا دنیا کی معاشی سپر پاور بن گئے ہیرو سیما اور ناگاساکی میں چاول پیدا کر کے امریکہ کو صوبے میں پہلی کھیپ بھیجی ہم آپ کے اس اثرات سے آزاد ہو گئے کوئی ہدف مقرر کریں اور اس کے لیے پکا مار کے کام کریں ٹھنڈے ہو کر اسٹیپ بائی اسٹیپ دشمن آپ کو بہت زیادہ انگیخت دے گا آپ کو اسٹومولیٹ کرے گا آپ کو اریٹیٹ کرے گا کہ کسی طریقے سے آپ اپنے ٹھنڈے رد عمل سے باہر نکلے اور اپنے ردم کو بھول جائیں یہود امریکہ میں مسلمانوں سے کم ہے اس وقت یہودیوں کی تعداد مسلمانوں سے کم ہے لیکن انہوں نے طے کیا دیکھا کہ اس ملک کو ہم کہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں وہ وہاں اس کے دروازوں پہ جا کے بیٹھ کے آج نہ ان کا صدر ادھر سے ادھر ہو سکتا نہ کانگریس کو چرداس پاس کر سکتی تھوڑے ہیں لیکن ٹھیک جگہ سے پکڑا انہوں نے آپ کو پتہ ہے شیر جب کسی جانور کو پکڑتا تو گلے سے پکڑا پتا یہاں سے سانس بند ہوگی دم دے دے گا اس کے بعد بیٹھ کے سو انہوں نے امیرکا کا دم بند کر لیا ہم لوگ بڑی جذباتی قوم ہم سروں کے مینار بنانے کی باتیں کرتے خون کا بہر احمر بہا دیں گے ہم ہمارا مولوی سے کم پر راضی نہیں ہوتی کوئی نیر ویر نہیں ریڈ سی یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے خاص اور اس خاص موقع کے لیے ہوتے وہ الفاظ جو دشمن آمنے سامنے کھڑا ہو اور استعمال کرنے چاہیے وہ الفاظ اگر آپ اس وقت استعمال کر لیں جب دشمن کا ابھی پتہ نہیں ہے کہاں تو دشمن کے آنے تک کتنی دیر میں ان کا اثر ٹھنڈا ہو جائے گا آپ نے وہ الفاظ ضائع کر دیے لہٰذا آپ دیکھیں مکے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کتنا ظلم سہا ہے آپ کے ساتھیوں کا انگاروں پہ لٹایا گیا بلال کو گلیوں میں گسیٹا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ وَ کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے گلے میں چادر ڈال کے گھسیٹا گیا ہے اونٹ کی اوجڑی اس کے پورے کچرے سمیت حضور سردے میں سے آپ کی پیٹ پر رکھ دی گئی اور بھی ڈیر سارے فطرت دیکھن حکم کیا دیا کہ دشمن تمہیں اریٹیٹ کرنا چاہتا ہے لیکن تم نے نہیں ہم ایک مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جب اس جگہ پہنچیں گے تو ہم خود تمہارے ہاتھ کھول دیں گے کفو کم اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو تم یوں سمجھو کہ تمہارے ہاتھ اللہ اور رسول نے باندھ دیے تم نے ریٹیلیٹ نہیں کرنا عبداللہ مشروض اللہ مسرود عنہ نے ایک صاحب کو پلٹ کے گھونسا دے دیا میں مارا تو انہوں نے بھی پلٹ کے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے نکال دیا آپ نے فرمایا آپ خبر نہیں کر سکتے آپ اس لے جائیں خوب کو آئی کو واقعی مسلات وات زکا نماز کو قائم کرو ہاتھ باندھ کے رکھو ہم ایک خاص موقع پہ جواب دیں گے پھر سلح ہو دے دیا ہوئی بظاہر شرائط اگر اب پڑھی جائیں تو پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں نے دب کے سلا کی کہ اگر مدینے میں کوئی مسلمان مرتد ہو کے پلٹ کے آ جائے مکے میں تو مسلمان اس کو واپس نہیں مانگیں گے اس کو ایکسٹرا ڈائٹ نہیں کیا جائے گا لیکن اگر کوئی کافر مسلمان ہو کے چلائے گا مدینے میں تو مسلمان اس کو واپس کریں گے اور اتفاق کی بات اپنے معاہدے پہ سائن نہیں ہوئے ہیں تو وہ سہیل ابن ام رضی اللہ تعالیٰ ہیں جو نیگوشیٹ کر رہے ہیں ان کی طرف سے مذاکرات میں ان کے سفیر ہیں معاہدے پہ سائن نہیں ہوئے لہذا یہ مادہ بھی لاگو تو نہیں ہوا تو اس آدمی کو ان کا جی دیکھیں سیدھی سی بات ہے یہ بندہ آپ نے واپس کرنا ہے تو ہم سائن کرتے ہیں نہیں تو سمجھیں کہ مادہ ہوا ہی کوئی نہیں اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی کے لیے اپنے اس کو قربان کر دینا جذباتیت نہیں تھی اللہ کے رسوخ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی شانت کہ دشمن آپ کو اریٹیٹ نہیں کر سکا کبھی اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکا ایکسپائٹ نہیں کر سکا کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نواز معاہدہ سائن ہو گیا یہاں تک کہ جب معاہدہ لکھا جانے لگا تو ان, آپ نے فرمایا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان یہ معاہدہ انہوں ان نے کہا جی دیکھیں اگر آپ کو ہم رسول مان لیں تو جگڑے ہی ختم ہو گئے وجہ نظائی ختم ہو گئی ہے تو پھر تسلیم لے کے لیے مکے میں جھگڑا اس پر ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے لہٰذا معاہدے میں رسول لکھا جانے کا مطلب ہے ہم نے آپ کو رسول مان لیا یہاں لکھے کہ محمد بن عبداللہ جس کو ہم تسلیم کرتے آپ نے فرمایا تم مانو یا نہ مانو لیکن اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ علی مٹا دو جہاں لکھا ہے محمد رسول اللہ علی نے فرمایا لکھنا تو تھا مٹانا میرا کام اللہ کا رسول میں یہ نہیں مٹاؤں ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی کا بازو پکڑا ہوا ہے مٹانا نہیں یہ بات ہے لاکی رسول آپ نے فرمایا اچھا یہ لکھا ہوا کہاں ہے رسول اللہ فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے متا دوں ٹھیک ہے معاہدہ ہو گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑا جذباتی ماحول ہے مسلمان واپس کیے جا رہے ہیں گسیٹ کے وہ لوگ لے کے جا رہے ہیں اور پتا کہ ان کے ساتھ یہ کیا کریں گے آپ نے فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں آپ نے فرمایا ہوں فرمایا کیا اسلام اللہ کا دین نہیں فرمایا ہے میں کیا یہ اللہ کا گھر نہیں فرمایا ہے فرمایا کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جاتے آپ نے فرمایا بالکل اسی طرح تو میں پھر ہم نے یہ دب کر سلا کیوں کی آپ نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ہی کی بات ماننا میرے اوپر فرق تمہارے جذبات اپنی جگہ لیکن میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یہ کہ میں ہاٹ لائن پہ سائن ہوئے تو فرمایا انتحنا اللہ کا فتح مبینا اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین اطا کر عمر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ فتح مبین اس معاہدوں کو کہا جا رہا آپ نے فرمایا ہاں اے عمر جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں مجھے نظر نہیں آتی آج اربوں نے ہمیں وہ طاقت تسلیم کر لیا جس کے ساتھ وائدہ کیا جا سکتا کل تک ہم پناہ زمین تھے آج ہم ایک سٹیٹ کی حیثیت اختیار کر گئے وی آر پاور ٹو ریکنڈ آج ہمیں تسلیم کر لیا گیا بعد جو اللہ کرے دو سال گزرے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہد جو آپ کا حلیف تھا اس پہ حملہ کیا دوسرے قبیلے نے مکے والوں نے ان کی مدد کی معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی اس کے بعد پھر مکے والوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ معاہدہ جو ہے یہ گرین سٹیٹ ہو جائے لیکن نہیں ضرور نہیں مانے دس ہزار آدمی لے کے مکہ پتہ تو اسباب کو مد نظر رکھتے ہو جذباتیت آپ دیکھیں مٹا دیا تھا ہٹلر نے یہودیوں کو یوں پتا چلتا تھا کہ اب یہ قوم اٹھ نہیں تھی کتنے ٹھنڈے ہو کر اٹھے ان کے کسی مولوی کو اس طرح تقریر کرتے تھے کہ طرح ہمارے مولوی تقریر کرتا لال قلعے پر جھنڈے کی بات ہے یہ کیا جذباتی تو نہیں ہے یہ قوم کو اسٹیورائڈ نہیں دے گا اس کے بعد موت ہی موت ہے ماں تک انہوں وہ کیوں کیسے جو کرتے نہیں کبھی حضور نے ایسا دعوی کیا انہوں نے تقریریں کوئی نہیں کی اب بھی ان کے بیانات پڑے آپ بڑے ٹھنڈے ایک ایک لفظ سوچ کر کیسے عقل سے کام لیتے دنیا کو آگے لگایا ہوا ہم منتیں کر رہے ہیں ان خدا کے لیے ہمیں اعزاز بخشو ہمارے ملک کا دورہ بھی کر لو جو شرط کہتے ہو ہم مانیں گے لیکن سیاح ہمارے گھر بھی آ جائیں کیوں ان کے پاس ٹیکنالوجی یہ جو یہاں کلو کے حساب سے گھڑیاں بکتی ہیں ہمارے پاس ان کی ٹیکنالوجی بھی کوئی نہیں ہے ہمیں سوچ سمجھ کر ایک ٹارگیٹ رکھنا ہوگا کہ یہ کام ہم سو سال میں کر سکتے ہیں پچاس سال میں کر سکتے ہیں تیس سال میں کام کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور یہ دیکھ کر اس کے مطابق آپ کو اپنے یہاں دان بھی پیدا کرنا اور کسی سائنس دان کا سائنس کی کتابوں کو پڑھنا اور کسی حافظ صاحب کا اللہ کی کتاب کو پڑھنا دونوں دین کی خدمت نہ ان کے اندر احساس برتری آنا چاہیے کہ ہم دین پڑھ رہے وہ بھی دین وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا وہ علامہ آدم اللہ بدر میں جب قیدی بن کے آئے ستر قیدی سے تو جو فدیا دے سکتے تھے ان کو چھوڑ دیا گیا جو نہیں دے سکتے تھے پڑھے لکھے تھے تو, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ چھت رکھی تھی کہ ہمارے دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ یہ تمہارا فدیہ ہے جس دن دس مسلمانوں کے بچے لکھنے پڑھنے لگ گئے اس دن تمہیں آزاد کر دیا جائے گا تو آپ بتائیے وہ مکے کے کافر ان کو کوئی قرآن کا دیج پڑھا رہے وہ تو خود کافر تھے حضور کیانیا کی امامت لینی جذبات سے نہیں کٹ مرنے سے ہمیں تو جنت مل جائے گی اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کی نصرت کریں مسئلہ یہ نہیں ہفتے تو جانا ہی جانا ہے نا ہم کٹ مرے لیکن کچھ کر کے بچہ ریس میں ہی بستہ اٹھا کر گھر بھاگ گئے اور کہ میں فسٹ آ گیا ہوں باقی سارے بارہ بجے آئیں گے میں دس بجے گھر آ گیا آیا تو گھر ہی ہے نا لیکن جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کر کے تم نہیں ڈیفالٹر ہے نا بھیجے کس لیے گئے تھے تم لے گی راہ دین کہ اس کو اس نظام کو سارے نظاموں پر اس کو دنیا کا ورلڈ آرڈر بنا دو کے لیے باقاعدہ ہدایات پرانے حکیم کے اندر موجود نبی معاف در درگزر کرو جانے دو عبداللہ ابن اوبائی نے کیا کچھ میں نہیں کیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہا گیا اللہ کے رسول اس کی گردن نہ مار دیں آپ نے فرمایا عمر لوگ کیا کہیں گے محمد اپنے ساتھی کی گردنیں مارتا لوگ کہتے ہیں نا کہ انقلاب اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے جس طرح بلا کھا جاتا ہے اپنے بچوں اور آپ دیکھیں گے کہ جو بھی انقلاب آیا ہے آستا آستہ نے اپنے بندے کھائے بنی صدر صاحب بھی بھاگے قطبزادے کو بھی گولی لگا دی فلاں کو بھی لگا دیا کھا گئے اس بدنامی کو دیکھتے ہوئے کہ دنیا انگلی نے اٹھائے کہ محمد اپنے ہی ساتھی مروا رہا حضور نے اس کی کیا کیا بات برداشت نہیں کی کون کون سی سادش برداشت نہیں کی ہے آج ہم مسلمان کا فکئی اختلاف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے؟ مسلمان کی مساجد کو مسلمان سے خطرہ ہے ہندو تو نہیں حملہ کرتے تھے کبھی آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر کسی مسجد کے اندر ترابی جو ہے وہ بندوقوں کے پیرے میں پڑی جا رہی ہو یہ کہاں ہو رہا ہے اسلام کے قلعے میں ہو رہا ہے کیوں کلولی جھوٹ نہیں دی جو مولوی کو منہ سے بات نہیں نکلتی بندوق کی گولیاں نکلتی تو یہ جذباتیت جس نے اس امت کو کھاڑ کے رکھ اور دوسری طرف ہمارا کوئی ہدف نہیں ہے جس طرح سفیلی کیڑا جیتا ہے پیراسائٹس کیچڑ ہے بیل کے ساتھ لگا ہوا ہے جب تک بیل زندہ ہے کیچڑ چمٹا ہوا ہے کھو جس دن بیل دبا ہوگا گیا ٹیچڑ صاحب بھی مارے گئے ہم تو چیڑچڑ بن کے آئیے نہ تو ولڈ بینک کو چمٹے ہوئے تھا جب تک وہ دیتا رہے گا بلڈ ہمیں تب تک جنابدانی ہم زندہ رہیں جس جی دن وہ بند کر دیتا ہے گلا صرف دھمکی دے دیتا ہے ہمارا اسلام بھی لردنا شروع ہو جاتا ہے نعرے بھی لرزنے شروع ہو جاتے ہیں مینڈیٹ بھی غائب ہو جاتے ہیں کیا اپنا کماؤ اپنا کھاؤ اپنا ایک ہدف مقرر کرو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے وہ خرچہ سوچ سمجھ کے کرتے پراٹھا نہیں کھاتے سوکھی کھا لیتے گوشت نہیں کھاتے دال کھا لیتے سبزی کھا لیتے تیس درم یارڈ والا کپڑا نہیں پہنتے پانچ سات دس والا پہن لیتے لیکن ان کے دل میں ایک ٹھنڈک ہے کہ ہمارا ہدف نزدیک آ رہا ہے تین سال رہ گئے ہمارے بیٹے کے ڈاکٹر بننے میں اب دو سال رہ گئے ہیں اب ایک سال رہ گئے کوئی ہدف تو اس امت کا ہو نا اتنے ممالک ہیں ہم اتنی بہترین عمارتیں ہماری بنی ہوئی ہیں لیکن حال ہمارا مراسیوں والا ہے آپ دیکھا نا ان کو بھی ذرا سا ملتا ہے تو وہ فوراً سونے کی انگوٹھی خصا اور سونے کے دانت پہ ایک چڑھا لیتے ہیں فوراً ایک کور اس کے اوپر دانت کے اوپر سونے کا جب بھی مسکراتے ہیں، لائٹ مارتا ہے پتا چلتا ہے ہمارا حال یہ کیا اس پیسے سے اپنے یہاں کالجز اور یونیورسٹیاں نہیں بن سکتی تھی میڈیکل کیوں پڑھنے جائے رشیا کے اندر ہمارا بجٹ اپنے یہاں کیوں نہیں ہے فیسلٹیز سیتوں کے لیے ہزاروں لوگ امتحان دیتے ہیں جو رہ گئے ان کا مستقبل تاریخ ہو گیا ماں باپ نے جو قربانیاں دی تھی ساری کی ساری ریا ہو گئی ہم کیوں نہیں بناتے کالجز اگر ہمارے یہاں ہوتا ہی تو باہر کوئی کیوں جاتا زہر خانے کوئی کیوں جاتا آپ دیکھیں یورپ والے ہمارے یہاں پڑھنے آتے تھے اندرت کی یونیورسٹی کے اندر بغداد میں پڑھنے آتے تھے وہ سلگا کے یہاں سے علم کو لے گئے اپنے یہاں انہوں نے بندوبست کر لیا آج ہم جاتے ہیں وہاں پڑھنے کے لیے کل وہ آیا کرتے تھے. کیا بات صلاحیت کی کمی نہیں دنیا کے جس ملک میں جائیں گے بہترین ڈاکٹر ہڈیوں کا آپ کو پاکستانی یا ہندوستانی یا بنگالی مسلمان ملے گا دیگر ہارٹ کا اسپیشلسٹ پاکستان باہر کیوں چلا گیا آپ کے یہاں سہولت نہیں عام مزدور واپس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں تو ڈاکٹر نہیں ڈرے گا بچارا. لہذا یہ پیسہ بجائے اس کے کہ ہم بڑے بڑے موٹر ویز پر اور اللہ طلوع پر اڑائیں ہم اپنے یہاں کالجز بنائے ہم اپنے یہاں فیکٹریاں بنائے کیوں ہم اصلوں کے لیے بھیک مانگیں کسی سے حکم ہم کو رب نے دیا وان گل حدی دفی یہ بات انترین. کیا لوہ نہیں ہمارے یہاں ہوتا تو جب تک آپ ٹیکنالوجی جو ضرورت ہے دنیا کو قابو کرنے کی دنیا کو چلانے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے اسلامی نظام کی ضرورت ہے لیکن دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. قبضہ اسی سے ہو. وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہر حجرے میں ایک تلوار لٹکتی تھی نو بیویاں ہر حجرے میں ایک تلوار لٹکتی فرمایا تمہارا نیزوں سے کھیلنا مجھے تمہارا نفل پڑھنے سے زیادہ عظیم ہے جو بچہ معاشیات پڑھ رہا ہے یا میڈیکل میں گیا ہے یا انجینئرنگ میں گیا ہے ایک تو یہ کہ اس کے ماں باپ کو یہ گلتی کانشیس نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم تو بچے کو دنیا پڑھا رہے ہیں یہ مولوی تھا بہت اچھے ہیں ان کا بچہ حفظ کر تحفظ کر رہا ہے اس کا ثواب مجھے آخرت میں ملے گا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں اور آپ کو دنیا قابو کرنی ہر خیمے میں یہ دین پہنچانا ہے جس طرح انہوں نے پہنچا دیا ہمارے گھروں کے اندر یہ نماز یہ روزہ یہ ساری چیزیں میرے لیے فائدہ مند میرے بچے کا حفظ میرے لیے فائدہ مند لیکن میری آخرت کے لیے فائدہ مند ہے دنیا پر حکومت کرنے کے لیے افغانستان میں مجاہدوں کے پاس حکومت آ گئی تو کیا ہوا چلا لی انہوں نے اوپر گن لے کے صاحب بیٹھے ہوئے نیچے عملہ خراب ہوئی انہوں نے جب گڑبڑ کی تو فیل ہو گئے تھے گن قابو کرنے کے لیے اسلام چلانے کے اس کے لیے اپنے بچوں کو جدید ترین تعلیم بھی حفظت بھی کرے بچہ بہترین حافظ بھی ہو بہترین ڈاکٹر بھی ہو بہترین حافظ بھی ہو قرآن کو روکتا تو نہیں ہے قرآن ذینی صلاحیت کو کھاتا نہیں ہے قرآن تو اور اجاگر کرتا ہے یہ تو انرجی ہے توانائی بھر دیتا ڈل مائنڈیڈ بچہ اسے ٹھیک ٹھاک ذہین ہو جاتا ایسے ادارے جہاں بچوں کو حفظ بھی کروایا جائے دینی تعلیم بھی دی جائے اور ساتھ ساتھ اسی سٹینڈرڈ کی دنیاوی تعلیم بھی بچے کو مل رہی ہو تاکہ کہیں اس کی نظر جھکے نہیں ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ مدرسے میں تو بچہ پڑھے گا وہ مدارس بڑے بڑے مدارس کو چھوڑ دیجیے آپ نائنٹی نائن پرسینٹ جو مدارس ان میں حالت یہ ہوتی ہے کہ بچہ حفظ و کر کے باہر آ جاتا ہے امام بن جاتا ہے سب کچھ بن جاتا ہے لیکن بچے کے اندر خود ہی کوئی نہیں رہے گا جسے غالباً اکبر الہ آبادی نے کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا تیرا علیہ مدرسہ نے کہاں سے آئے گی जो لا لائدہ جو بچہ ہاتھ میں کس کول لے کر مانگنے صبح شام جائے وہ بچہ قرآن پڑھ بھی جائے گا تو اعتماد سے پہنچائے گا جس گھر سے وہ دال مان کے لایا اسی گھر کے بچے کو وہ کل آنکھوں میں دال کے کہے گا یہ غلط کر رہے ہو یہ بات وہ بچہ کہے گا جو اسی طرح اسی کلاس روم میں بیٹھ کر جس نے حفظ بھی کیا ہے جس میں وہ اس کا بچہ انگریزی ساتھ پڑھ رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جی فلانہ صاحب جو ہے فلاں سینیٹر ہماری فلاں پرائم منسٹر کے کلاس پھیلا اور فلاں چیف صاحب ہمارے چیف صاحب کے کلاس فیلو یہ ایسیشن برانڈ جو ہے کی وجہ یہ اعتماد ہمارا بچہ اعتماد وہیں چھوڑ کے کامتا ہوا باہر نکلا ساری زندگی روٹی کی فکر رہتی میں نے حق بات کر دی چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے مسجد سے نکال دیں گے روٹی کہاں سے کسی جی کے پاس ہنر نہیں اگر اسی آدمی کے پاس ہنر بھی ہوتا وہ ڈاکٹر بھی ہوتا وہ انجینئر بھی ہوتا حافظ بھی ہوتا عالم بھی ہوتا پھر اگر ایک آدمی یہ دونوں چیزیں نہیں کر سکتا تو جو حفظت کر رہا ہے وہ حفظ کر رہا ہے جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کے اندر یہ احساس کم کر ہی نہیں آنا چاہیے اگر ایک مسلمان ڈاکٹر نہیں بنے گا تو اس کی جگہ پہ کون آئے گا کافر ڈاکٹر آئے گا اگر ایک مسلمان انجینئر نہیں ہوگا تو اس کی جگہ کون پر کرے گا کافر انجینئر کریں پھر کل جب آپ زمین حاصل کر لیتے ہیں تو نظام کو چلانے کے لیے آپ کو ٹیکنو پیٹ چاہیے وہ کہاں سے مانگ کے لائیں گے جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ بھی مسلمان کا بچہ اگر اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دیجیے کہ بیٹا دیکھو تم عام ڈاکٹر بننے نہیں جا رہے تم پہلے مسلمان ہو پھر ڈاکٹر ہو اور تیری اس ڈاکٹریٹ کا فائدہ اسلام کو ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے جاب سے اسلام بدنام ہو یہاں بھی جاؤ پہلی یہ بات یاد رکھو کیسے دنیا میں یہودی کہیں بھی جاتا وہ یہ پہلی بات اس کی یہ ہوتی ہے کہ میں اسرائیل کا شہری ڈویل نیشنلٹی ہے یہودیوں کے پاس پوری دنیا میں وہ ایران کا شہری بھی ہے اسرائیل کا بھی وہ امریکہ کا شہری بھی ہے اسرائیل کا شہری وہ رشیا کا شہری ہے وہ اسرائیل کا بھی شہری یہ ان کے آئین میں شامل ہے دنیا میں یہودی کہیں بھی بس رہا ہو وہ اسرائیل کا شہری اور جب کبھی بھی مفاد ٹکرا جاتے ہیں ایک امریکی یہودی کے مفادات ٹکراتے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے اندر اگر کوئی فلش ہو گیا اور اس میں مفادات ٹکرا گیا تو وہ ہمیشہ پیرارٹی اسرائیل کے مفادات کو دیتا ہے اس لیے کہ وہ میرا مذہبی ملک ہے میرا دنیاوی ملک ہے اس کے ساتھ میرا تعلق مذہب کی نسبت ہے تو نیرے یہ ٹیلی فون ملانے تھے سکون قلب ہوگا لا لابلہ اللہ کو القلوب جل میں اطمینان ہوگا ذہنی سکون ہوگا نیند اچھی آ جائے گی لیکن جب یہ مسلمان بھائیوں پر برستے ہوئے گولے دیکھو گے تو وہ نیند اچاٹ نہیں ہوگی ایک سیکنڈ کے اندر پچیس میزائل فائر کرنے والا وہ لاچر دیکھا جن پر مار رہا وہ کلمہ پڑھنے والا ہے کوئی بولنے والا ہے وحیل کا شکار کریں دنیا میں کہیں بھی پچاس ملک تیسیں گے اس مخلوق کو مٹانے جا رہے ہو فلاں قسم کے بازوں کا شکار کریں قانون حرکت میں آ جاتا ہے ہاں مسلمان کو ماریں مٹا دیں یہ وہ کسی ہے جس کو دنیا میں مٹنا ہی ہے جہاں روس کو مل جائے وہ ان کو مٹائے جہاں امریکہ کو مل جائے وہ ان کو مٹائے جہاں انڈیا کو مل جائے وہ مٹائے جہاں اسرائیل کو مل جائے وہ مٹائے کوئی نہیں چیز تھا نہ گرین پیس والے آتے ہیں نا انسانی حقوق والے آتے ہیں نہ کوئی کیوں بولے یہ جو 53 تھری ممالک صرف ایک دھمکی دے دے کہ یہ اپنا سب تھانہ اٹھاؤ جہاں تم ہمارے بھائیوں کو وہاں اس طریقے سے مارو صرف ایک دھمکی کافی لیکن دیکھے وہ کوئی کیوں کرے گی دیکھیے کافر کے کے دن جب اپنے امال کی جزا کو دیکھیں گے تو انہیں اپنے اوپر بڑا غصہ آئے گا بڑی نفرتوں کے لیے دماغ خراب تھا ہمارا ہم نے یہ کام کیوں کیا نتار رسول کاش ہم نے رسول کی راک میں کی فلاں کو دوست نہ بنایا تھا کر دیا میرا مسئلے دے دے بڑا غصہ آئے گا اللہ فرمائے گا ان اللہ جی نہ کافا رونا اکبروں میں اس سے زیادہ غصہ اللہ کو تم پر اس وقت آتا تھا جب تمہیں وہ ایمان کی دعوت دیتا تھا تو تم تھا آج جتنا غصہ میں دنیا پر آتا نا کہ دیکھو چینیوں والوں کو بچانے کوئی نہیں جاتا اس سے زیادہ غصہ اللہ کو ہمارے اوپر آتا اور تم نمبر ملا لا لے اور اس نے اٹھا کے ایک طرف رکھا ہوا اس نے کریڈل سے ہٹا کے ایک طرف رکھا ہوا گسل میں ہے اس نے چھت رکھی کونو انسار اللہ اللہ کے مددگار بنو یہ مدد اس طرح سے نہیں یہ بڑی لمبی ان کی اسٹریٹجی ہے یہ فیز ختم ہوگا جیسے وہ ڈرامہ آتا ہے نا مختلف قسطوں کے اندر یہ اس کے مختلف ایپیسوڈ ہیں کبھی افغانستان میں نظر آتا ہے کبھی کشمیر میں نظر آتا ہے کبھی وتسینیا میں نظر آتا ہے کبھی فلسطین میں نظر آتا ہے کبھی سومالیہ کے اندر نظر آتا ہے کبھی ارٹیریا کے اندر نظر آتا ہے کبھی اراکان کے اندر نظر آتا ہے کبھی فلپین کے اندر نظر آتا ہے یہ ایک اسٹریٹجی ہے جتنی لمبی ان کی ہے اتنی لمبی آپ کو جوابی طور پہ ایک اسٹریٹجی طے کرنی ہے کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے یہ آ جائے آپ دیکھیں جب کہیں آگ لگتی ہے تو فائر برگیڈ والے جس جگہ آگ لگی ہوئی ہے اس کو پہلے ٹچ نہیں کرتے اس ارد گرد کی جو جگہ اس کو محفوظ کرتے وہاں پانی مار رہے ہوتے ہیں جو جس کو لگ گئی اس نے تو جلنا ہی جلنا ہے جن کو نہیں لگی ان کو نہ لگے جن کا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ان کو تو انہوں نے آج یا کل کتنی جانے بھی انہیں دینی پڑے انہوں نے گروہی کا قبضہ کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر شہر گروزنی نہ بنے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ کام تو حکومتوں کا ہے کرنے کا ان کا ہے ٹیکنالوجی ہمارے پاس کی بات نہیں لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جدید ترین تعلیم دیں یہ تعلیم کوئی بری چیز نہیں ہے یہ بھی آدم علیہ السلام کو دی جی گئی تھی فرشتوں سے جو مقابلہ ہوا تھا اللہ عدم علیہ السلام کا اللہ تعالی نے مقابلہ کروایا تھا وہ علم الاسما میں کروایا تھا علم الہدا میں نہیں کروایا تھا فرشتوں پر جو فوقیت ملی تھی آدم السلام کو اور وہ امتحان جیتے تھے تو علم الاسما کی بنیاد پر جب مقابلہ شیطان سے ہوا تو آدم علیہ السلام ہار گئے ثابت یہ ہوا کہ علم الاسما وہاں کافی نہیں تھا فرمایا فیما کو منی ہدا، اے آدم اب تمہیں علم الہدا کی ضرورت ہے شیطان سے مقابلے کے لیے علم الہدا اور زمین پر خلافت کے لیے علم الاسما یہ آج کی بھی ضرورت ہے یہ مستقبل کی بھی ضرورت ہے جب تک یہ نہیں ہوگا یہ دو فیز ہیں یوں سمجھنے کے بجلی کے ریڈ اینڈ بلیک ٹھنڈا اور گرم دونوں ملیں گے تو مشین چلتی ہے یہ علم کے دو دھارے علم الادیان اور علم الابدان جب تک آپ کو ان دونوں پر عبور حاصل نہیں ہوگا نہ آپ کچھ لے سکیں گے نہ چلا سکیں گے جب تک ہمیں وقت زندہ رکھے گا تب تک ہم زندہ رہیں گے اس کے بعد جب کچھ آئے گا ایک طرف کر لہذا جو لوگ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں بچوں کو جو تعلیم کالج کے اندر تھی یہ تو کوئی بات نہیں کالج کے اندر سے اٹھا کے دینی مدرسے میں بھیج دیا اور اس کے بعد کہا کہ نہیں جی وہ تعلیم اچھی نہیں آپ کا بچہ اگر وہ تعلیم کا حامل تھا اور آپ اس کو اٹھا کے یہاں کر دیا تو یہاں تو بہت سارے بچے مل سکتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن یہ حاصل کرنے کے بعد اس بچے کو وہاں لانچ کریں دنیاوی تعلیم بھی اس کو بنوانی کو ہم دنیاوی کہتے ہیں وہ دی ہی نے دیا اس کو دینی اور دنیا یہ دونوں دنیا دینی ہے تو اس بچے کو ضائع مت کریں دین کی بھی تعلیم دیں اور اسے لانچ دنیا میں کریں صرف یہ کہ آخرت بن جائے آخرت میں نہیں اس تعلیم کا فائدہ اس دنیا میں بھی ہونا چاہیے دنیا الاخرہ کہتی یہ ہے گونا یہاں ہے آخرت میں نہیں گونا ہے تو جب تک یہ نہیں ہوگا یہ نمبر ملاتے رہے آپ 244 تھری فور سلش تھری آپ رہیں بات بننے کے لیے سکون مل جائے گا آپ کو نیند آ جائے گی ثواب آپ کو بہت ہوگا آخرت میں آپ کا عجر ہوگا کل فرات آسانی سے کر جائیں گے لیکن یہاں ہر گھاٹی آپ کو مارا جائے گا ہر گھر گھر اصلیں لوٹتی رہیں گی لہذا اس کے لیے وہ دوسرا فیز علم ٹیکنالوجی حاصل کریں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور اس میں ان ظالموں کا مقابلہ کریں وہ آئے تیاری کرو واخر الحمد للہ